والا قدس تو اب رسول قَبْلِكَ کا اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ان کی توہین کی گئی تو لدین کا فروغ پس میں نے کافروں کو مہلت دی کسی کو پچاس سال کسی کو سو سال کسی کو دو سو سال کسی کو پانچ سو سال کسی کو ساڑھے نو سو سال اور بعض کافروں کو دو دو ہزار سال تک مہلت دی گئی چونکہ بڑی لمبی لمبی عمریں پہلے ہوئی ہیں تو اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کافر جو اللہ کے نافرمان ہیں حضور کے بے ادب ہیں تو ان پر عذاب کیوں نہیں آتا آپ ذرا سوچیں کہ انہیں جو مہلت دی جا رہی ہے وہ پچھلی قوموں کے مقابلے میں تو بہت کم ہے کسی کافر کی عمر دو سو سال تک نہیں پہنچتی وہ مشکل کوئی ستر اسی سال کا ہوتا ہے پھر تو مرنا ہے اور قبر و آخرت کے عذاب اٹھانے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے دنیا کے اندر تو جس طرح یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو انہیں بھی سکون کہاں حاصل ہے انہیں چین نہیں ہے دن بدن دن ذہنی ٹینشن کا شکار ہو کر اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں تو کافر کو بھی سکون نہیں ہے اور جو ذہنی کرب ہے یہ مالی کرب سے زیادہ خطرناک ہے ذہنی ٹینشن انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے ف عم لئی تو لدی نہ بس میں نے کافروں کو مہلت دی اگر پچاس سال سو سال دو سو سال اگر انہیں مہلت مل جائے یہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیل ہے تم اخذتهم تو ہم پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا فقئی فکانا یہ خواب بس بتاؤ میری پکڑ کیسی ہوئی میرا عذاب کیسا تھا کیا یہ اپنے آپ کو میرے عذاب سے بچا سکے افامن ہوا کو نفسم نفس کا سبق ذرا بتاؤ کہ جو ہر جان کے گناہوں پر گواہ ہو اور نیکی پر بھی گواہ ہو یعنی اللہ تعالی وہ ہر جان کی نیکی کو بھی جانتا ہے کہ کسی جان نے کسی جاندار نے کیا نیکی کی اور کیا گناہ کیا وہ اللہ جو اس قدر علیم ہے اس کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا کس قدر نادانی ہے وجال کا اور ان کافروں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے کل اے محبوب آپ فرمائیے سمو سم تم ان کے نام تو بتاؤ اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جس نے اللہ کی طرح آسمان بنایا ہو زمین پیدا کی ہو ساری مخلوق کو پیدا کیا ہو تو اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو ام بیما لا فی الارض. یا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو وہ زمین میں جانتا نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جس کا وجود ہی نہیں اس کا تم دعویٰ کرتے ہو پوری زمین میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے برابر ہو اور تم اس کا دعویٰ کرتے ہو ام بے غریم منل یا تم اوپری اوپری باتیں کرتے ہو تمہارا ضمیر خود ملامت کرتا ہے کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے بل زُيِّنَ نل کفرو مکر بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر آراستہ ہو گئے یہ ان گناہوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں وہ سود آنے اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے یو لی فما لہو منہاد اللہ جس سے ناراض ہو کر اسے گمراہ کر دے بس اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا لہو مذا بن فی الحیاتی دنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے یہ ہم ابھی سن چکے کہ مومن پر جو تکلیف آتی ہے یہ تکلیف اللہ کا عذاب ان معنوں میں نہیں ہے کہ اگر وہ صبر کرے تو اسے ثواب ملتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں کیونکہ عذاب پر صبر کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا تو مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ گناوں کو مٹانے کے لیے ہے جہاں تک کافر کے لیے دنیا میں جو تکالیف ہیں جو مشقتیں ہیں جو یہ حصول دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں یہ تمام کا تمام اللہ کا عذاب ہے ان پر کیونکہ آخرت میں انہیں کوئی سلا نہیں ملے گا والا عذاب الآخی اشق اور آخرت کا عذاب ضرور بہت سخت ہے وما لهم من اور ان کافروں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا مسل الجنت الطیب عید المتقون اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا اس جنت کا حال اس جنت کی کیفیات کہ جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا تجریم من تحتی حل <تصفيق> یہ وہ جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں رواں دوا ہیں جنت وہ واحد مقام ہے جہاں کوئی ٹینشن نہیں کوئی فکر نہیں کوئی پریشانی نہیں ورنہ دنیا کا کوئی کروڑ پتی آدمی بھی ہو وہ بھی فکر اور پریشانیوں سے محفوظ نہیں ہے اکلوہا دا امن دا ان کے میوے یعنی جنت کی خوراک جنت میں غذا جنت کی نعمتیں اوکل سے مراد پھل بھی ہیں دیگر غذائیں بھی ہیں اور غل سے مراد سایہ ہے جنت کے سائے اور جنت کی نعمتیں اور جنت کی غذائیں جنت کے پھل دائم ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہاں ایسے بڑے بڑے درخت ہوں گے فرمایا کہ اس درخت کے سائے میں اگر جنتی گھوڑے پر سوار ہو کر سو برس تک اگر دوڑتا رہے تو وہ سائے سے باہر نہ نکل سکے کتنے بڑے درخت ہوں گے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایسا ہی بڑا درخت لگایا جاتا ہے اب یہاں تو ہم سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر یہ کلمات کہنے میں شاید اتنی کوشش نہ کریں لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ جنت میں جو بھی گیا اسے اس بات پر حسرت ضرور ہوگی کہ اگر کوئی لمحہ اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر اور اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہوگا تو اسے افسوس ضرور ہوگا مثلا ایک سبحان اللہ پر ایک درخت لگ جاتا ہے تو وہ یہ خیال کرے گا کہ یہ مجھے ہزار درخت ملے جنت میں اگر میں زیادہ کہتا تو مجھے لاکھ درخت مل جاتے تو وہاں جنت میں پہنچنے کے باوجود بھی وقت کو ضائع کرنے کا افسوس ضرور ہوگا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ اللہ تبارک کو تعالی اس سبحان اللہ کی برکتوں سے ایسا مالا مال فرمائے کہ جنت بھی عطا فرمائے اور جنتی درخت بھی عطا فرمائے دل کا الَّذِينَ قو یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا وہ اقبل کافرین نار اور کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہے وَالَّذِينَ آتین ہوم الکتاب یف رسون بیما ان کا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب یعنی قرآن مجیب فقان حمید عطا کیا یف وہ خوشیاں مناتے ہیں بما ان ضلع کا اس قرآن پاک پر جو ہے محبوب آپ کی طرف نازل کیا گیا یقیناً اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں وہ پیارا کلام عطا فرمایا جو ہمارے دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے دل کو منور کر دیتا ہے جو ہمیں گمراہی سے بچانے والا اور جنت میں لے جانے والا ہے وہ مین الحضاں میں یون کی اور بعض گروہ ایسے ہیں کہ جو اس کتاب کا ایک حصہ نہیں مانتے یعنی اس قرآن کا انکار کرتے ہیں ایک آیت کا انکار یہ بھی کفر ہے اور پورے قرآن کا انکار یہ بھی کفر ہے کلبو آ فرمائیے انما امیر تو مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں ادر <سؤال> میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں وہ اللہ معاب۔ اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں وہ اور اسی طرح انزل ناؤ حکمن عربی ہم نے عربی حکم کو نازل کیا عربی حکم سے مراد قرآن پاک ہے قرآن پاک کا ایک نام حکم بھی ہے حکم ان معنوں میں کہ اس اور پاک میں اللہ کی طرف سے احکام دیے گئے حکم دیے گئے ہیں تو سی بات یہ کہ اس قرآن پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا اس مناسبت سے اسے حکم کہتے ہیں وَلَئِنِ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لوگوں اگر تمہارے پاس علم آ گیا اس کے بعد تم نے کافروں کی خواہشات کی پیروی کی اور ان کی باتیں سن کر ان کے مطابق تم نے عمل کیا یعنی قرآن کو چھوڑ کر یہودوں نصارہ یا دیگر کافروں کی باتیں سن کر ان کے مطابق تم نے عمل کیا ان کی باتیں مانیم یوں واق تو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی نجات دینے والا مددگار ہوگا شریعت کو چھوڑ کر اگر یہود و نصارہ کفار کے رسم و رواج ان کی تہذیب یا ان کی باتوں پر عمل کریں تو تباہی ہے گیارہ واروں کو مکمل ہوا اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فوقان حمید جو حکم عربی ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے